آپ نے ان کو کتنے سخت الفاظ میں ڈانٹا ہے آپ نے کیا کہا ہے کہ میرے طریقے سے جس نے راج کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے وہ میرے دین کے اوپر نہیں ہے میری ملت کے اوپر نہیں ہے میرے بھائیو اب آپ سوچئے کہ وہ عبادات جو نہیں نکالی گئی عبادت کے وہ طریقے جو آپ کے بعد ایجاد کیے گئے وہ کیسے درست ہو سکتے ہیں کیا آپ ان میں اللہ کے رسول کو کراس نہیں کر رہے چاہے آپ کی نیت اچھی ہے آپ کہتے ہیں جی ہماری نیت اچھی ہے نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں نمبر ایک نیت اچھی ہو وہ عبادت اللہ کے لیے ہو غیر اللہ کے لیے نہ ہو ریاکاری اس کا مقصد نہ ہو دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس عبادت کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علسم کی اسٹمپ ہو آپ کی موہر لگی ہوئی ہو عبادت اللہ تبارک کو تعالی کی اور طریقہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے ایک اور حدیث سنیے یہ بھی بخاری شریف میں ہے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے برا ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا برا جب رات کو بستر پہ جانے لگو جب رات کو سونے لگو تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرو تو وزو اقلیٰ وہ وضو جو نماز کے لیے کرتے ہو ویسا ہی وضو کر لیا کرو فرمایا ثم تم على علا شکل پھر دائیں سائڈ پہ لیٹ جاؤ آپ کی سنت کیا ہوئی میرے بھائیوں سونے سے پہلے وضو کرنا اور دائیں سیڈ پہ لیٹنا یہ ہے اسلام اسلام یہ نہیں کہتا کہ سونے سے پہلے آپ گندی فلمیں دیکھیں سونے سے پہلے آپ گندی کہانیاں پڑھیں اور سنیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ موسیقی کمرے میں چلاتے ہوئے سو جائیں نہیں میرے بھائی ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو ہو سکتا ہے اس کے بعد اتنا نصیب میں نہ ہو تو کیسے سونا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونا ہے وضو کر کے سونا ہے اور دائیں سہد پہ سونا ہے یہ سنت ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائے ابن آزم کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب دائیں سائڈ پہ لیٹ جاؤ تو پھر یہ دعا پڑھو اللہ اسلمت تو فوت تو امری علی علی بتن و راہ بتن علی لا جن ولا کا اللہ الا اللہ ختابی کلدی انزل و انزلت نبی کی ارسلت فرمایا برا جب یہ دعا پڑھو گے تو سب سے آخر میں یہ دعا پڑھو اس کے بعد بات چیت نہ کرنا اگر تم فوت ہو گئے تو فرمایا توحید کے اوپر تمہیں موت آئے گی اسلام کے اوپر موت آئے گی فطرت کے اوپر موت آئے گی اور اگر زندہ رہے تو فرمایا ادر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے میرے بھائی اس دعا کا ترجمہ کیا ہے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اسلم تو وجہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے جکا دیا اپنے آپ کو تیرا فرما فرما بردار بنا دیا یہ چہرہ جکے گا تو تیرے سامنے جھکے گا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا میرے بھائیوں ہم ایسے کتنے ہی وعدے کرتے ہیں اللہ تبارک و سے نماز پڑھتے ہوئے سرف آتے میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ای یا کنا ابدو ایس کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں لیکن پھر قبر والوں کو سہی کرتے ہیں قبر والوں کو رکو کرتے ہیں قبر والوں کے نام پہ منت مانتے ہیں قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں قبروں کے سامنے جھکتے ہیں قبر والوں سے بیٹا مانگتے ہیں قبر والوں سے رزق مانگتے ہیں قبر والوں سے شفا مانگتے ہیں وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہاں بھی ہم اللہ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں اللہ اسلم تو وزیر کہ میں نے اپنے چہرے کو تیرے سامنے جکا دیا میرے بھائی پھر یہ چہرہ کسی اور کے سامنے کیوں جھکے جب اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ چہرے کو تیرا فربہ بردار بنا دیا تیرے سامنے جھکا دیا پھر کسی اور کی چہرہ بات کو مانی پھر یہ سر کسی اور کے سامنے کیوں جکے پھر کسی اور کے سامنے رکوع کیوں کرے پھر کسی اور کے سامنے سجدہ کیوں کرے آگے فرمایا میاف وقت امنی میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سبر کر دیے سارے معاملات کس کے سبر کر دیے اللہ تبارک تعالیٰ کے توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے اللہ کے اوپر اعتماد کس کے اوپر اللہ کے اوپر بھروسہ کس کے اوپر اللہ کے اوپر اور میرے بھائیو جو آدمی صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دلیل و رسوا نہیں کرتے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے اس کو رزق سے محروم نہیں رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں لو ان کم تو تم آق کا توقلی لا کام کما تغد خماسن و تروف بکانہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم اللہ کے اوپر ویسے بھروسہ کرو ویسے توقل کرو ویسے اعتماد کرو جیسے پرندے کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے میرے بھائیو حقیقی ایمانوں میں توکل کس کا ہے پرندوں کا یہ کیسا توکل ہے میرے رات کو جب وہ گوسلے میں سوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کل کہاں سے رزق ملے گا لیکن اللہ کے وکل پہ آرام سے سو جاتے ہیں اور پھر اسباب اختیار کرتے ہیں صبح گونسلے سے اٹھتے ہیں اڑتے ہیں دائیں بائیں جاتے ہیں رزق دیکھتے ہیں محنت کرتے ہیں اور بھروسہ کس کے اوپر ہوتا ہے اپنی محنت کے اوپر نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر تو فرمایا صبح جب جاتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے رات کو جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے انسان کو بھی اللہ کے اوپر ایسی توکل کرنا چاہیے لیکن توکل کے معاملے میں دو گروہ غلطی کر رہے ہیں ایک وہ گروہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالکل اعتماد نہیں کرتا اس کا سارا اعتماد اسباب کے اوپر ہے ذرائع کے اوپر ہے مشینوں کے اوپر ہے لوگوں کے اوپر ہے بزرا کے اوپر ہے بادشاہوں کے اوپر ہے حکومت کے اوپر ہے فیکٹریوں کے اوپر ہے اور اپنے اپنے ڈریکٹروں کے اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد نہیں ہے دوسرا وہ گروہ کر رہا ہے جو اپنی خان کاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں درباروں پہ بیٹھ جاتے ہیں محنت نہیں کرتے کہتے ہیں جی اللہ کے اوپر توکل ہے خود ہی رزق آ جائے گا میرے بھائیو یہ توکل بھی اسلام کے منافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام محنت کرتے تھے کمانے کے لیے نکلتے تھے اور یہ جو حدیث آپ نے بیان کی پرندوں کی کہ پرندے صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر تو کرتے ہیں اس میں کیا ہے پرندے گوسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ نکلتے ہیں محنت کرتے ہیں رزق تلاش کرتے ہیں اور رب العالمین رزقوں نے دیتا ہے تو براہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا سکھایا فو وقت وہ کہ بندہ رات کو یہ کہے کہ یا اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے آگے کیا کہنا ہے رنگ بطن و بطن اے اللہ میں نے ایسے کیوں کیا میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے کیوں جکا لیا میں نے اپنے سارے معاملات تیرے کیوں سپرد کر دیے اس لیے کہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے میں نے تجھ سے جو سواب لینا ہے میں نے تو سے جنت لینی ہے اور یہ اللہ مجھے یہ خوف ہے اگر میں ایسے نہ کروں تیرے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکاؤں تو تاراض تُو ہو گیا تو میں تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا میں کہاں جاؤں گا جہنم کا خطرہ ہے تیرے ناراض ہونے کا خطرہ ہے ادر و ثواب سے محروم ہونے کا خطرہ ہے یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں لا مل ولا منجا جامین کا اللہ علیک اے اللہ اگر تر ناراد ہو جائے اگر میرے اوپر تیرا عذاب آئے تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں تیرے غزب سے تیری ناراضگی سے بچانے والا کوئی نہیں تجھ سے باغ کے میں تیری طرف آؤں گا تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے تیری رحمت کی طرف آؤں گا تیری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے تیری رضا کی طرف آؤں گا تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری ہی طرف آؤں گا کوئی اور بچا نہیں سکتا تیرا کوئی مد مقابل نہیں ہے کہ تو سے بھاگ کے اس کی پناہ میں آ جاؤں آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ناراض ہو جائیں تو کون چھڑا سکتا ہے نعوذ باللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا اللہ علوم کتنا بڑا شرک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کیا سکھا رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ اللہ تراد ہو جائے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں میرے لیے نجات کی جگہ کوئی نہیں تجھ سے ڈر کے تیری طرف ہی آؤں گا تجھ سے بھاگ کے تیری طرف آؤں گا تیرے غزب سے ڈرتے ہوئے تیری رحمت کی طرف آؤں گا تجھ سے بچانے والا تو ہی ہے کوئی اور نہیں ہے اس کے بعد کیا کہا اللہ تو بے کتابی انزلت اے اللہ میں تیری اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جو توں نے نازل کی ہے قرآن اے اللہ میں تیرے اس نبی کے اوپر ایمان لایا جس کو تُو نے بھیجا ہے اب میرے بھائیوں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے وہ اب دھیان سے سنیے برائے ابر اعظم کہتے ہیں جب آپ نے یہ عظیم الشان دعا مجھے بتائی تو میں نے آپ کے سامنے دہرائی تاکہ مجھے زبانی یاد ہو جائے دہراتے دہراتے جب میں دعا کے آخری الفاظ پہ پہنچا میں نے کہا اللہ تو بکتابی انزل انزلت بھی الذي ارسلت میں نے نبی کی جگہ پہ رسول کہہ دیا نبی کی جگہ پہ کیا کہہ دیا رسول کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نبی کی جگہ پہ رسول ہی کہو میرے بھائیو حالانکہ آپ نبی بھی تھے آپ رسول بھی تھے تو نبی اور رسول ایک ہی ای آدمی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے اپنے صحابی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ نبی کی جگہ پہ رسول کہیں فرمایا نبی کی جگہ پہ نبی کہو تو میرے بھائیو جب اس دعا میں ایسی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کا مطلب ایک ہی ہے جس سے مانے کے اوپر کو فرق نہیں پڑے گا تو پھر ہمیں کس نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ ہم عبادات کو تبدیل کریں عبادات کو نئی شکل دیں عبادات کی تعداد اپنی طرف سے مقرر کریں عبادات کی نئی کیفیت اپنی طرف سے بنائیں عبادات کا کوئی خاص مخصوص ٹائم کوئی ٹائم مخصوص کریں اور لوگوں سے کہیں کہ اس ٹائم یہ عبادت کیا کرو یا عبادات کی کوئی جگہ مخصوص کریں اور لوگوں سے کہیں یہاں پہ یہ عبادت کیا کرو میرے بھائی جو عبادت آپ نے عام بتائی ہے اسے عام رہنے دیجئے اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ آپ اس کا کوئی ٹائم خاص کر سکتے ہیں نہ آپ اس کی جگہ خاص کر سکتے ہیں نہ آپ اس کی تعداد خاص کر سکتے ہیں نہ آپ اس کی کیفیت کو حید کو تبدیل کر سکتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عن سرویت ہے ترمدی شریف میں ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی اب میرے بھائیوں جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے میرے بھائیوں الحمد اس, صحابی نے اس آدمی نے کیا کہا اس نے کہا الحمد والسلام وسلام رسول اللہ کہ میں اللہ کی حمد و شناب بیان کرتا ہوں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھتا ہوں میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے اس سے عجل و ثباب ملتا ہے کئی برکتیں رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اور یہ انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھ رہا ہے لیکن چھینک آنے کے بعد جو آپ نے دعا سکھائی تھی وہ صرف الحمد تھی اس میں وہ سلام رسول اللہ نہیں تھا تو جب اس آدمی نے یوں کہا عبداللہ اللہ عمر امر ناراض ہو گئے کہنے لگے مجھے بھی یہ کہنا آتا ہے الحمد والسلام علی رسول اللہ لیکن یاد رکھو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ الحمد ہے اس میں والسلام علی رسول اللہ نہیں ہے میرے بھائیو آپ دیکھیں عبادت میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے ذرا بھی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے آپ اس کی ایک مثال لے لیں اذان ہے ہمارے سامنے اذان کا آخری کلمہ کیا ہے میرے بھائیو لا الہ الا اللہ الا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ تم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے لیکن جو آپ نے جان بتائی ہے اس کا آخری کلمہ ہے لا الہ الا اہ اب کوئی آدمی اٹھے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے آخری کلمہ یوں کہا کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے بھائیوں کیا یہ زان درست ہوگی نہیں ہوگی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں یہ کہا کہ تم یہ کلمے کے اضافہ نہیں کر سکتے لیکن آپ نے رسول بتا دیا ہے من اح دسفی امرینا ہادہ ملی سمی حفا وردن جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا وہ نیا کام ریجیکٹ ہے مردود ہے یہ اصول یہ قانون ہر عبادت کے اوپر فٹ ہوگا جو بھی نئی عبادت آپ لے کے آئیں گے اس کے اوپر یہ قانون فٹ ہوگا وہ رجیکٹ ہو جائے گی پہلے سے موجود عبادت میں آپ کو اضافہ کریں گے وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گا اس حدیث کی بنیاد پہ اس قانون اور اصول کی بنیاد پہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کوئی آدمی آیا آ کے کہنے لگا امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں کہاں سے حرام باندھوں کہاں سے میں عمرہ یا کی نیت کروں امام صاحب نے کہا اس میقات سے نیت کرو جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے میرے بھائی ذرا اگر نہیں سننا چاہتے تو اپ ذرا سائیڈ ہو جائیں دوسرے بھائیوں کو سننے دیں آپ کافی دیر سے کارنے میں ادھر خراب ہو رہا ہے اپ کی وجہ سے ناراض ہوں تو میرے بھائی امام مالک رحمہ اللہ سے وہ آدمی پوچھ رہا ہے میں کہاں سے عمر یاد کی نیت کروں تو امام صاحب نے کہا اس مقاد سے نیت کرو جو مقات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے وہ کہنے لگا اگر میں اس سے پہلے ہی نیت کر لوں مکات سے پہلے آپ اس کی مثال لے لیے مسلم نبوی سے اگر نیت کر لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے امام عالق رحمہ اللہ نے کہا نہیں وہاں سے نیت کرو جس مقات کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرنے کے لیے مقرر کیا ہے وہ کہنے لگا اس میں حرج کیا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے میں اس جگہ سے پہلے نیت کروں گا جہاں سے اللہ کے رسول نے نیت کی ہے تو میرا، میرے معاملے میں خیر میں اضافہ ہو جائے گا میں ایک کلومیٹر میٹر دو کلو تین کلومیٹر, ایک میل دو میل تین میل پہلے ہی میں عمرے میں داخل ہو جاؤں گا حج میں داخل ہو جاؤں گا یہ تو خیر میں اضافے والی بات ہے یہ تو اور اچھا ہی والی بات ہے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے وہ فتنہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلیہ بہم فتنا تن او یوسی بہم آدابل علیم کہ وہ لوگ جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں یا اللہ تبارک کو تعالیٰ ان کے اوپر کوئی عذاب نہ بھیج دیں میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں اس آدمی کی نیت اچھی ہے جو مشت نبوی سے نیت کرے گا عمرے کی حج کی تو وہ پہلے ہی عمرے میں داخل ہو جائے گا حج پہلے ہی سے حج میں داخل ہو جائے گا اگر عام آدمی سے پوچھا جائے جس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو اسلام کے علم کی روشنی نہ ہو وہ کہے گا اچھی بات ہے کہ آپ پہلے سے ہی عمرے, میں پہلے ہی عمرے میں داخل ہو گئے ایک گھنٹہ پہلے ہی عمرے میں داخل ہو گیا ایک گھنٹہ پہلے سے آج میں داخل ہو گئے پانچ چھ کلو پہلے ہی سے آپ عمرے میں داخل ہو گئے پہلے سے آپ کو تلبیہ کہنے کا موقع مل گیا پہلے سے آپ کو لبئی اللہ اللہ لبئی کہنے کا موقع مل گیا پہلے سے ہی آپ کو ازگار کرنے کا موقع مل گیا بچہ نبی میں اسی بہانے دو رکھتے بھی پڑھ لیں گے لیکن نہیں میرے بھائی بظاہر یہ عمل مجھے آپ کو جتنا بھی اچھا نظر آئے لیکن چونکہ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں ہے آپ کی مہر نہیں ہے اس لیے رجیکٹ ہے مردود ہے ناقابل قبول ہے